طرف بھائی اور دوست ایک عائد میں نے پڑھ لی جسے فرمایا گیا ہے اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اپنے اہلیال کو آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو اپنے اہل کو آگ سے کون سی آز جو کے کفار کے لیے اور کبائر کے گناہ میں مسلار لوگ جو تو بتاد نہ ہوئے تو تو وہ مسلمان جو کب تب قبیرہ تب گنا میں مسلح ہوئے اور مرنے تک تو بتاد نہ ہوئے اسی حال میں ان کی, کی موت ہو گئی تو ان کا بھی گزشت سے گزرنا ہے پاک ہونے اور کفار کا ابھی عذاب بگتنے کے لیے مومنوں کا گناہوں کی ادائش سے اور گندگی سے پاک ہونے کے لیے کئی ایمان والوں کو اس بار کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ادویال کو ہاتھ سے بچائیں ایمان کی دولت اللہ نے نصیب فرما مار اور اس کے نتیجے میں کسی نہ کسی بات جانم سے نکلنا اور جنرل کا داخلہ ہے لیکن مکمل کامیابی مکمل مجاز ہے وہ اس حال میں ہے کہ آج کی دنیا زندگی گزار ہے. آج میں زندگی گزارے یہ آگ میں گزرنے سے آگ میں گرنے سے بچے ہیں آواز کا طریقہ کار اور صورت کیا ہوگی ان کا طریقہ کار اور صورت اپنے اپ, اپنے آپ کی اور اپنے کی تربیت کرنا ہے اگر آدمی کے آدمی پر تھوڑی سی توجہ کی جائے اسے سمجھایا بجایا جائے اسے اسے روک ٹوک سے گزارا جائے اسے پابندی کی تلقین کی جائے تو اس کو آپ کسی نہ کسی چیز کا آدمی بنا سکتے ہیں آد اللہ تبارت نے قوت رکھی انسان کے اندر وہ قوت اگر صحیح رخ پر لگ جائے اور انسان صحیح امال کا عادی ہو جائے تو وہ جو عادت کے اس کے لیے ان کا کرنا آسان ہو جاتا ہے عادت کہتے ہیں اس بات پہ ہیں کہ کسی چیز کو آدمی اپنے بار بار کیا کہ کرتے کرتے وہ اس کی طبیعت میں داخل ہوگی اور طبیعت میں داخل ہونے کے بعد اس کے لیے وہ کرنے آسان آدمی کی عادت نہیں ہے اس کے لیے وہی کام کرنا مشکل ہے ہمارے بزرگ لذیفہ سناتے ہیں کہ ایک ایکٹیاں صاف کرنے والا ذمہ دار بوچ ہو گیا ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ انکانشیس ہوا کوما میں چلے گئے بہچ ہو گیا بوش ہو گئے اسپتال میں داخل کیا گیا ڈاکٹر صاحبان ٹیسٹ کرتے کرتے تھک گئے کشید کرتے کرتے پریشان ہو گئے اور ایک برا ذمہ دار اس کی عادت کے لیے آیا اور نے پوچھا اس کو کیا ہوا انہوں نے کہا اس سے ہے جوش بننی آنا ہے اورش بنیاد نے پوچھا کہ کہاں روش ہوا ہے انہوں نے کہا کہ یہ فلاں عطر والے کی دکان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ مشہور بازار بتایا خانی بازار میں گزرتے ہوئے فلاں عطر والے کی دکان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ یہ دوش ہو کر پڑا گرپڑا تمہیں اس کی تشریح کے کی کیا پتا تمہیں اس کے علاج کا کیا پتا تازہ تازہ کسی اٹھا کر لایا اس نے آدمی حوض میں آ کر سب بیٹھا اس میں گندگی کو ٹڈی کو اتنا سندھا ہوا تھا زندگی میں کہ اس کے لیے بدبو کے بجائے وہ ایک قسم کی عادت کی چیز اور ایک قسم کی ایسی چیز کہ جو اس کو حوش میں لانے سبب بن گئی وہ خوشبال اس کے لیے اور خوشبو وہ اس کے لیے ناگوار خوشبو کیا تھا تو, تو بےوش ہوا اور بدبو کیا تھا ووٹ بیٹھا آدمی کیونکہ اس کی عادت سالیاں بدبو کی بنی ہوئی خوشبو ناگوار ہے اور بدبو خوشگوار ہے اس بات کی بنیاد کیا ہے بنیاد عادت اور عادت کیسے وجود میں آتی ہے عادت تکرار سے وجود میں آتی ہے جب آدمی کسی عمل کو تکرار کے ساتھ کرتا ہے بار بار کرتا ہے تربی کا مسولہ ہے کر رہا،, کر رہا جو چیز بار بار کی جائے وہ انسان کے اندر قرار پکڑ لیتی ہے کرار پکڑ لیجیے اس کی عادت بن جاتی ہے وہ کرنا اس پھر آسان ہو جاتی ہے بلکہ اسے کرنے بالکل لطف آتا ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ والے جو ہیں انہوں نے آپ تربیت کیسے کہتے ہیں تربیت کہتے ہیں اپنے نب پر محنت کرنا اپنی جان پر محنت کرنا اور تربیت میں ایک عرصہ ایسا ہوتا ہے جس میں آپ اپنے نب سے اپنے آپ سے اعمال جبری طور سے کرواتے ہیں اب ٹائپ کرنے والا ٹائپ مشین پر ہوگی ہمارے سر دس عمریوں کے لیے الفاظ مقرر ہوتے ہیں کتنا سفر ڈیں گے انگریزی کی نفتار پر چھبیس چھبیس میں وہ چھتیس گئے تو دس انگلوں پر تقسیم بعض انگلوں کے دو ہیں اور بعض انگلوں کے تین شروع میں آدمی اس انگلی کو چالو والی انگلی کو اے پر مارنا چاہتا ہے وہ جا کر بی پر پڑتی ہے اور چارٹ والی انگلی کو آدمی سی پر مارنا چاہتا ہے وہ ڈی پر جا کر پڑتی ہے یہ کرنا چاہتا ہے نفرتی محال کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ مخالفت میں میرا نقصان ہے اور جیسے میں سے کرا رہا ہوں اسے میرا فائدہ ہے کہ کل میں ٹائپس بنوں گا مجھے نوکری ملے گی تو ایک دن جبر کرتے ہیں جبر کر کے اس کو اے پر مارتا ہے جبر کر کے اس کو بی پر مارتا ہے جبر کر کے اس کو پر سی پر مارتا ہے دس انگریوں کے ہاتھ جو ہاتھ مقرر ہیں مقرر ہیں ان نوکریوں کو سختی سے اور جبر سے ضابطے میں لا کر آدمی انوپر مارتا ہے جن کے ساتھ وہ متعلق دیتا. پھر کیا ہوتا ہے کچرتے کے بعد یہ جبر اس کے نس کے اندر ان چیزوں کی عادت بنا دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ بعد بھی دہ اتر رہا ہے کو پڑ رہا ہے روگیوں کو بغیر دیکھے مار رہا ہے صحیح جگہ زیادہ پڑتا ہے جب اب بھی چیز اس کی عادت آسانیاں بن گئی اس کے لیے آسان ہے اور ایسے ہی سارے کام زندگی کے سارے شوب ہے ان کو نفس اپنی چاہ سے سیکھنا نہیں چاہتا کیونکہ نفس کی اپنی چاہت آرام راحت بیت کا پن ڈھیلا رہنا کھانا پینا سونا پڑھے رہنا بس اپنے چاہ کی بات کرنا کسی سے کرنا کس طرح سیکھنا نس نس کو پسند ہے سستی نفس کو پسند ہے بیکاری نب کو پسند ہے سونا نفس کو پسند ہے کھانا پینا میں آپ کو پسند باقی شاہ پوری تم انہیں میں لگا رہا آدمی تو بہت کا بڑا ہو گیا کچھ سیکھ ہی کی نظر بادشاہ سے وزیر کے ساتھ جا رہا تھا اسے نے کہا کہ زندگی کس آدمی نے بہت آرام و رات سے مزے سے گزاری ہے تو اس نے ایک بوری اٹھایا مزدور بتایا اس سے کہا اس سے بچپن بچپن کس سے آرام مزے راستے لگ رہا ہے اس میں ایک باڈی اٹھائے مزدور کو بتایا کس نے کہا بچپن کس کی نے تکلیف میں گزارا ہے وزیر نے کہا میں نے بادشاہ نے کہا کیسے کہ میری ماں باپ نے مجھے ایسی مشقت میں بچپن میں ڈالا ہے تو اس مشقت کے نتیجے میں میری تربیت ہوئی ہے اور میں نے کچھ سیکھا ہے علم فان عمل سیکھا ہے جس کے نتیجے میں اس تکلیف کے نتیجے میں آج میں تمہارے دربار میں وزیر بنا بیٹھا ہوں اور یہ بوری اٹھائے ہوئے تو ماں باپ نے بچپن میں تکلیف نہیں کی ہے جو ہے کھایا پیا آرام کیا کھیلا کھجا ہمارے چالی کے پاس لہر بہ رہی ہے سارا دن وہاں بچی آ کر میں لگا کر نہارے ہوتے ہیں یار میں کوئی ماں باپ بھی ہیں کہ نہیں اتنی دیر دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیمار ہو گئے تو کیا ہوگا کوئی تربیت کے خیال ہی نہیں تو نفس جو ہے یہ سیکھنا نہیں چاہتا ہے اس کو جبرن سکھانا پڑتا ہے اور سارے دنیا کے فنون پہلے اس کو جبری سکھایا جاتے ہیں پھر عادت انسانی بنتے ہیں اس کے لیے آسان ہوتے ہیں پھر جب اس سے اس کو معاوضہ ملنا شروع ہوتا ہے تو اس کا اس میں دل لگ جاتا ہے ہمارے ایک ساتھ کے بھائی نے اپنے بیٹے کو کاروبار کھول شروع کر کے دیا بیٹا ماشاءاللہ والی بال کھیلنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اس کی اپنی ٹیم ہے اب اس کا دل تو والی بال کھیلنے کو چاہ رہا ہے نفس اس کا والی بال کھیلنے کو چاہ رہا ہے مزہ تو سوچ میں آ رہا ہے اور دکان پر تو سارا سے لٹکنا پڑتا ہے تب کبائی ہوتی ہے اس وقت باپ کے چھتری سرف کے اوپر ہے باپ کی چھتری سرف کے اوپر ہے مفت کا سب کچھ کھانے پینے کو, کو مل رہا ہے اسے کیا پتہ ہے کہ میں نے کیا کرنا کس چیز کی مجھے ضرورت ہے بالکل تو مزہ بلی بات میں آ رہا ہوں میں بیٹھنے کی تکلیف ایسے برداشت کر وہ تو زیادہ تو کمائی کی ضرورت ہوتی ہے پھر اس ضرورت بند ہو کر کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے پھر پیسہ حاصل کرنے پر اس کو لوگ مجھے کیا فائدہ ہوا پھر پیسہ کمانے کے دوران اتنی تکلیف ہوتی ہے کھڑے ہو کر کے دکان پر لٹک لٹک کے کہ کمر ٹوٹتی ہے جتنی کمر ٹوٹتی ہے اتنا سزا اٹھاتا ہے کیوں تو اس بار معاوضہ ملنا شروع ہو گیا ہے اس گرمی نے اب ایک آدمی کو دودھ میں کھڑا کرے ایک گھنٹہ بائے کیا ہوگا جی ایک گھنٹے کے بعد سر ٹکرا کر آدمی گوشت گرے اب گر پڑے گا ڈاکٹر صاحب بان کہیں کہ اس کو سن سنسٹوک ہو گیا دھوپ نے اس کو مار لیا لہذا بس کیا پسینہ نکالنے کا بدن کو کشنا کرنے کا نظام فیل ہو گیا سن سنسٹوک ہو گیا کیوں جی ایک گھنٹہ دھوپ پر کھڑا کیا تھا دوسرے آدمی کو بجائے ایک گھنٹے کے آٹھ گھنٹے دھوپ پر کھڑا کرنے اکیلے کھڑا بھی نہ کریں سر پر اس کے بیس کلو کا وزن بھی رکھیں اور بیس کلو کا وزن رکھے کھڑا بھی نہ کریں ایسے کہیں کہ سیڑھی سے چڑھے اور, اور لنٹر ہو رہا ہے لنٹر ہو رہا ہے سخت گرمی میں مزدور کے سر پر بیس کلو وزن بھی ڈالے ہوا ہے اور کو سیڑھوں سے چڑھا رہے ہیں اتار رہے ہیں چڑھا رہے ہیں اتار رہے ہیں یہ گرتے ہیں ڈوزوں تک یہ نہیں کر رہا دوسرا ہے گھنٹہ نہیں وہ ایک گھنٹے والا بے مقصدہ تھا اس کا مقصد اور معاوضہ ہو گیا لہذا آف سے آٹھ گنا وہ ایک گھنٹہ تھا یہ آٹھ گھنٹے آٹھ گنا زیادہ مشقت ان کو خالی آپ نے کھڑا کیا تھا اس کو بیس کلو کے ساتھ کھڑا کیا بیس گنا یہ مشکل آٹھ گنا وہ مشکل بیس گنا یہ مشکل لیکن آدمی کو آپ, آدمی کا آپ نے ارادہ کروا لیا آس کو معاوضے کی تسلی یقین دلوا دیا بس آواز کر رہا ہے سے کو کی تربیت کے طریقہ کار ہے جنوبی افریقہ میں تھا تو وہاں نے مجھے کہا کہ آپ کو ڈالسن سے شو دکھانے کے لیے لے جائیں گے کہ ڈال سم سے کرتب کرتی ہے تو وہ آپ کو دکھائیں گے واقف نے دکھایا کرتب دکھایا عجیب و غریب جو پانی کے اوپر ایک رنگ کرتے ہیں اوپر, لگا, اوپر سے اس سے جاتی ہے جہاں تک کہ وہ یہ ڈالسن فش تھی سیل فش کے باہرت ہوئی ہوئی میں ڈالسن فیچنی کہتا کہ میں نے تمہیں یہ بات بتائی اس کو سمجھ گئی تو آگے سے کہتی او ایسے آواز نکل نہیں پھر جب سارا شو ختم سیل فش کا انہوں نے کروایا سیل فش کو آخر میں انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے تو یہ آڈینس ہے بائی بائی فو دی آڈینس مجمے کو کفول کرنے کے لیے ہاتھ لاؤ جو. تو اسے باقاعدہ ہاتھ لائے اور ہمیں رخصت کیا بڑی حیثیت یار نہ مچھلی سے یہ کرنا میں کروا رہے ہیں یہ سکو کیسے گیا تو جو وہ کام کر... وہ... کارکردگی کروانے والا اس کا جو گائیڈ تھا اس کا سکچر جو تھا ہر کرتب کرنے کے بعد اس کو با... چھوٹی مچھلیاں اس کے منہ میں خوراک ڈال کرتی تو ہمارے ساتھ نے بتایا کہ خوراک کی نفس کی جو لاد اور خواہش ہے اس کو لیتے ہوئے اس کی تربیت کی ہے ان لوگوں نے کہ ہماری مرضی کے مطابق جو کام کرو گے تو ہر کارکردگی کے بعد ایک خوراک سے گی اس کے تحت انہوں نے مچھلی کی طرح بہتل اور بے بیشور مخلوق کو انہوں نے اپنے کاموں کی تربیت دے دی سال گجر کے ادھی سی بنایا گیا کہ تمہارا دشمن تمہارے دو پہلوؤں کے درمیان دو پہلوؤں کے, کے درمیان تمہارا دشمن ہے وہ دشمن کیا ہے نفس نفس کیا ہے نفس اندر سے اٹھتی ہوئی خواہش ہے جو آپ کو آپ کے اصلی عقیقی فائدوں سے ہٹا کر اپنے وقتی مرضوں کے پیچھے کھینچتی ہے ہمارا تو ایک دیہاتی علاقہ گاؤں وہاں کا ایک آدمی فوج میں گیا ہوا تھا تو اتفاق کی بات جو سوبیدار میجر ہونے کے کاکڑی گئے گئے اس کی تبدیلی گاؤں کے پاس تین میل دور یونٹ تک فوج کو بس ہفتے کے چھٹی گزارنے کے لیے گھر پر آیا سویا ہوا تھا صبح سے سات بجے اپنے جو ہے جیسے کیا کہتے ہیں ڈرل ڈرل میں کھڑا ہونا تھا گروہ والد صاحب ہے کہ اس کے ساتھ بڑی محبت تھی اس نے کہا کہ چھ تو بج گئے ہیں پونے گھنٹے کا رستہ ہے لیکن بچہ بڑا تھکا تھکا آئے ہوئے سوئے ہوئے ہیں ایس کو آرام کرنے لگا چھ ہو, ہو گئے جو نہیں جاگا سات بج گیا سات بج گیا اسے کہا کہ مورے, مورے بیڑا یا چپکڑ پاتا را مورے بیڑا یا چپک لاتا را کہ بھی یار آپ نے بھاری بیڑی کو پتھر ڈال دی کچتی ہے پتھر ڈال دی اس کو بڑی ہے یا اللہ تیار نہ سویا رہے آرام کرے بچا گھر پر آیا ہے ہمارا ماں باپ کو یہ جب بوڑھا ہو جائے تب بھی بچا نظر آتا ہے کیونکہ اولاد ہوتی ہے ماں باپ کو یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور کو بچے نظر آتے کہ بچہ سوائے ہوئے تھے ہم نے کہا آرام کریں کہ آرام تو میں نے کر لیا نفس کو میں نے تو کھول گیا لیکن میرے مستقبل کی پروموشن آپ نے ختم کر دی تو نف جو ہے یاد کے مستقبل کے فائدے کو ترک کر کے یہ کہتے ہیں میرا عارضی ہی تقاضہ پورا کر میرا عارضی وزع پورا کرتا ہے باقی تو مرتا ہے تو جھرن میں جاتا ہے تو آگ میں گرتا ہے وہ تیرا کام مجھے اس وجہ کے ساتھ ایسی خواہش کو روکنا روکنا ہے یا یہ نجنام کمن و حلی کم نارا اپنے آپ کو اپنے آگ سے, سے بچاؤ باغ سے بچانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس لفظ کی تربیت کرنی ہے اس کو مقاصد پر لانا ہے اس کو ابدی حقیقی فوائد والے دنیا اور آخر کے ریاست سے جو ہمارے ہیں اس پر لانا ہے تو خیر ہمارے ساتھی نے شکایت کی کہ بیٹے کے لیے کاروبار کھولا تھا اور بیٹا گہر کو نہیں چلا رہا ہوں. اس میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں ہم میں نے کہا اس کے میں پوچھوں گا میرے پاس گزرتا ہے تو میں نے کہا یہ اپنے پر خدار کیا کرتے ہیں انہوں نے کہا ولی بال بیچ کے لیے جا ولی بال کھیلنے گیا کرتے ہیں اس کی والی بال ٹھیک اس کو والی بال ہی بنا دے گی ادھر سے مارے گزر ادھر سے مارے گھر اس کو ٹھوکرے اگر لگا لگا کے بٹکاتے بٹکاتے بھی مانگنے پر اس کو لائی گئی و رہے کمر سی والی بار کی آئی گزر گئی آپ زندگی کے جو ہے تو اور شعبے آپ کو پکار رہے ہیں اور ذمہ آپ کو بلا رہی ہیں اگر آپ ان کو نہ سمجھے ان کو محسوس نہ کیا اور ان میں اپنے وقت کو استعمال کرنا شروع نہ کیا تو آپ اپنا مستقبل کھو بیٹھے مجھے بزرگ کہتے ہیں کہ نیکی کی پہچان یہ ہے کہ وہ کرتے ہوئے نفس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن جب آدمی کر لیتا ہے تو انسان کو بڑا سکون محسوس ہوتا ہے اور اس کے فائد فوائد جب سامنے آتے ہیں تو انسان کو حیرت ہوتی ہے اور گناہ کی تاثیر ہے کہ کرتی ہوئے لطف آتا ہے اس کے ختم ہوتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے اور جب اس کے نقصانات سامنے آتے ہیں تو آدمی کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنے پیر پر خود لڑا مار لیے محترام دوستوں گل تو بھارت سالا نے انسان کے اندر عادت کے رکھی ہے اور عادت اس کی بنتی ہے تکرارت سے بار بار کسی چیز کو کرنے سے اور ایک عرصہ تک ہر عمل کو جو فائدہ والا ہے اس کو جبرن اپنے نت کو کرانا ہوتا ہے جب جبرن کرا لیتے ہیں آدمی پھر یہ اس کو سیکھ لیتا ہے پھر اس کے فوائد سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں جس آدمی نے موٹر ڈرائیونگ سیکھی ہوئی ہے تو پہلے گھنٹے میں دوسرے گھنٹے میں جب گاڑی ذرا تیز ہوتی ہے اس کا دل دھک کر کے دل بیٹھنے کو ہوتا ہے آدمی کہتا ہے استاد میری جان چھو کہ مجھے باہر نکالے اس مصیبت میں ڈالنا ہے مجھے اتنا خوف تاری ہوتا ہے اتنا نف پر جبر آتا ہے اتنے نف کو تکلیف ہوتی ہے لیکن اس کو برداشت کر کے جب اس بند سے پار ہو گیا بس آدمی اس فن کو سیکھ لیا اس کے فوائد استفام میں آ گیا مجھے اس سال میرا ڈرائیون سکھا رہا تھا اصل لال کے موڑ کے پاس سے مجھے نہیں کہا کہ آپ گیئر کو بھی تھرڈ کرو اور افطار کو بھی آج تک کرو کیونکہ وہ ہماری فلسفے کی باتیں سن رہا تھا اس وقت تھا افطار ابلی سے کہا رہا تھا نریاتی مجھ سے سن ہے اور میں جب اس کو ہم لوگوں کے بار سوچے جج اس کو ایسے ندیاتی جادو میں نے بتایا کہ اس کو ہاتھ سے ختم ہو گئے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کو کیا کر رہے ہیں اسی رفتار میں جو میں نے گاڑی پہ موڑا گاڑی گئی سیدھے ہی آ نیچے کھڑے لوگ جا رہی دید. اللہ اللہ اب کر رہے ہیں اب جہاں جا, جا کر رکے گی وہاں دیکھیں جو اللہ کا حکم کر کو... کے پھوٹنے کا رہا ہے ہڈیوں کو ٹوٹنے کا آ رہا ہے خیر <laughs> اللہ نے بجا کرتا کہ اللہ نے بجا دیا اس گاڑی میں کھینچ کے سارے لوگ آئے اوپر لایا اس نے سے کہا کہ آپ میں نے جانا سلام سال آپ کو تو پہ پتا میں نے پلی جانا تھا آپ پشاور اکیلے جائیں اسلام علیکم خیر جی جو ہونا تھا تو پشاور میں فون کیا اس نے مجھ سے کہا اگر آج کے دن میں آپ کو اسٹیئرنگ سے اٹھا دیتا پھر ڈاکٹر صاحب تو ڈرائیور بننے کا نہیں تھا بس آج دیکھا جگہ جگہ اکیلا کرنے کا تھا تو بھائیوں جب دنیا کے کاموں میں دنیا کے چیزوں کے لحاظ سے ہم اپنے نفس کو تربیت سے گزارتے ہیں اور سب کچھ سیکھتے ہیں اس سے ہمارا مستقبل بنتا ہے تو ایسے ہی ای روحانیت کے لحاظ سے بھی نفس کو مجاہدہ سے مشق سے مشقت سے،, سے بار بار جبری طور پر کچھ کام کرانے سے گزارنا ہوتا ہے یہاں تک کہ نفس ان حمال سالیہ عادی بن جاتا ہے جس پر اللہ تبارک اللہ دنیا کی برکتیں اور آخرت کی رحمتیں مقدر فرمائی ہوئی ہیں سچ بات میں آپ کو بتاؤں تکو والی زندگی والے لوگ جو ہیں جو لوگ متقی ہیں تکو والی زندگی والے لوگ ہیں اس دنیا کے وسائل سے بھی وہ دنیا داروں سے زیادہ فوائد حاصل کر رہے ہیں زیادہ مزے حاصل کر رہے ہیں زیادہ لوگ اٹھا رہے ہیں صاحب اکرام خان طور پر ہے ہمارے راہ کے سامنے کہ یہ فاقے تھے پیڑوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے لڑائیاں تھیں بیویاں بیوہ ہو رہی تھیں بچے یتیم ہو رہے تھے ہجرت تھی بدر سے نکالا جا رہا تھا ریت پر ڈال کر اوپر پتھر رکھ رہے تھے یہ ساری کی ساری مشقت کی زندگی کل جو ہے تو انیس سال ہے کل انیس سال اس کا ہم بہت دھیان کرتے ہیں جس کے میں سب کہتے ہیں کہ صاحب رام بہت عظیم لوگ تھے بہت کاردان انہوں نے کیے ہم سارے ان کے بڑے تعریف کرنے والے ہیں بڑے مداح ہیں اور ابھی جو لوگ کر رہے ہیں اچھی بات ہے ایک ہمارے کرنے کے نہیں ہے ہم ابت مستبہ کی جو ایک ہزار عروج کی, کی زندگی ہے ایک ہزار سال عروج کی زندگی ہے ایک ہزار سال کی روز کی زندگی کی میں سے انیس سال کو ہم بیان کرتے ہیں انیس کو اور ایک ہزار کو ریشو دو کتنی ریشو اس کی بنتی ہے ہاں جی ون ٹو ٹوینٹی اے کتنی بنتی ہے؟ ایک اور بیس کی بنتی ہے انیس کو بیس کر دینا راؤنڈ فگر کریں بیس کو آپ ایک ہزار کے ساتھ ریشو بنائیں جا. ایک ایک ایک پچاس پچاس بنا پچاس گنا جو اس امت کا دور ہے اس کو ہم بیان نہیں کرتے ایک گنا کو بیان کرتے ہیں اس پچاس گنا کا تھوڑا سا میں آپ کو لگا سارے اکرام گئی میں آپ کو بتاتا ہوں عبد الرمان میں نوبر دلہ تھی زندگی میں ساٹھ ہزار غلام آزاد کیے ہیں ایک روایت میں ساٹھ ہزار غلام آزاد کیے ہیں ایک روایت میں ساٹھ ہزار خاندان آزاد کیے ہیں اگر خاندان کا کہا جائے تو مرد دورت لازمی اس میں ہوا بچے بھی ساتھ لگائے جائیں تو چار آدمی ہو گئے تین آدمی ہو گئے دو تو کم از کم بنتے ہیں چلو 60 ہزار کا ایک لاکھ بیس ہزار نہیں کرتے ہیں ایک لاکھ غلامی آزاد کرنے کا کہتے ہیں ایک لاکھ غلام آزاد دو لاکھ نہیں کمار کرتے ایک لاکھ بارہ تین لاکھ بھی نہیں کرتے ایک لاکھ کو بارہ ہزار درم کے ساتھ رکھ دیا ایک لاکھ بارہ ہزار بارہ ہزار ایک لاکھ کے کتنے ہوئے یہ ایک کروڑ بیس رم ہوئے بارہ کروڑ ہوئے یہ بارہ ارب اللہ طلع نے ایک اونٹ خریدا ہے سٹھ درم میں بیچے ہے ایک سو بیس درم میں اس دور میں اونٹ کی قیمت جو ہے وہ اوسط لگائے سو درم میں سو درم ایک اس ہے کی تو اربوں ار کو پھر اور سو میں درد دو اتنی مالی اتنی تو کی غلام آزاد کرنے کی خیرات زندگی میں اندرمان منوہر گندا تھی اور روز روز کی خیرات ہے آج پچاس ہزار روپئے خیرات آج ایک لاکھ روپے خیرات آج دس ہزار روپے خیرات روز روز کی خیراتیں گندا نے بلایا مجن منورہ نے کہا تھے اور ان کے ایک ہزار اونٹ جنت سے لدے شام سے آ رہے ہیں آشرام بشرت سے آبی ان کے بارے میں بشارتھی جرت میں جائیں گے زندگی میں بشارت ملی ہوئی جنت پہ جائیں گے صرف کہا گیا تھا کہ مالداری کی وجہ سے جنت میں گھسٹ کر جائیں گے نے بلایا انہوں نے کہا درمان آپ جنت میں گھسٹ کر جائیں گے او اس بات سے بڑا دکھ ہوا اور من جی آپ گواہ رہے ہیں کہ جو میں ہزار اونٹ آ رہے ہیں یہ اونٹ گلے سے لدے ہوئے ماں اپنے رسیوں کے مدینہ منورہ نو والوں پرا کر تک لوگ آ کر اس راستے میں ابھی کام نہیں پہنچا کہ قیمتیں لگ رہی ہیں میں اتنے میں خریدتا ہوں میں اتنے میں خریدتا ہوں میں اتنے میں خریدتا ہوں اور سارا خیرات کر رہا ہوں اور جب وفات ہوئی ہے تو آٹھ بیٹے نقدی زمینیں جائیدادیں گھوڑے اونٹ تقسیم ہونے کے بعد اتنا سونا تھا کہ تین دن ان کو میراج تقسیم کرنے میں لگے ہیں اور سونا کو سونے کو کاٹتے ہوئے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہیں اینٹوں کو کاٹتے ہوئے تقسیم کے لیے اتنا مال ایک تھا اور یہ سارے تبلیغ کے سفروں میں گئے ہی ہیں سارے جہاد کے سفروں میں گئے ہوئے ہیں مسجد نبی کے استاد تھے وہاں دین پڑھانے کے لیے آدھا دن بیٹھتے تھے اور آدھے دن آدھی رات عبادت کرنے والے تھے یہ سارے کام کرتے ہوئے اتنی کمائی کی دوسرے صاحب حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ اتنی جائیداد کے مالک ہیں کہ ایک ہزار غلام ان کی زمین میں کام کرتے تھے گزارے نہیں جو آپ سے لیتے ایک ہزار اپنے پیسوں پر خریدے ہوئے نوکر ایک ہزار غلام زبے لاکھ درم پھر اس کو زبے سو لگائے یہ اتنی مالیت کی اس کے غلام ہیں جو ان کے ذمہ دارے میں کام کر رہے عثمان غنی ضلع تبو کا لشکر دس ہزار آدمیوں تبو کا کلچک کتنے ہزار آدمیوں کا ہے دس ہزار کی ایک تہائی کا راشن اصلیہ گھوڑے کپڑے ساری چیزیں انہوں نے دی اور جس وقت ابو کے چندہ عثمان گنی وغیرہ لے کر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا اس کے بعد اگر عثمان کوئی عبد نہ کرے تو بس کے لیے کافی یہ بعض لوگ کس میں مجدور بنتے ہیں یا کہتے کلند ہو گیا ہے اسی جگہ گلفی مبتلا ہوتے ہیں ان کے سارے عمل قبول ہو گئے آئندہ عمل کی ضرورت نہ رہی یہ جی ہمیشہ کے لیے اس مرید کو اس کا شیخ کہا کرتا ہے جس کے بارے میں اس بات کی تسلی ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس نے پہلے اگر ایک دن کا کم کرتا تھا اب ایکشن کا بھی کم نہیں کرنا ہے اس نے اس کمر کی قوت اور بڑھے گی کیوں کہ عمل کسی کو بھی قیامت تک معاف نہیں ہوتا سوائے ایک اس آدمی کے اوشو آس اور جائیں گے اوشو آس کے ساتھ کوئی آدمی اوشو آس میں ہو کھانے کو خوب ہوش ہے گرمی سبزی کا خوب ہوش ہے اور نماز پڑھنے کے لیے کلندر ہو گیا ہے ایسا کلندر اتنا قرآن میں حدیث میں نہ فروغ کے سارے سلاسل میں چاروں سلاسل کا میں نے تفصیلی مطالعہ اللہ کے فضل سے کیا ہوا ہے کسی جگہ پر بھی نہیں گرمی سردی کا تو ہے بارش پر باری کا تو ہے کھانے پینے کا ہوش ہے اور نماز پہنچ گئی ہے ماشاء اللہ وہ میری طرح ایک جیلی پیری طرح نماز نہیں پڑھتا اور اس کے بریدوں سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کتنی سال نماز نہیں پڑھتے ہیں کیا تیس ہزار نماز مکمل کر پڑتی ہیں آپ کے پاس نماز پڑھتے ہیں کبھی سے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے تیس پر اعتراض کرتے ہیں اور کوئی بڑا اشیا ان سب ان کے کمرے دروازے کا بند کر دیا تالا ضرورتوں کو گزائی حجت کی ہوئی آپ کمرے کر رہے ہیں تو پھر پیڑ کو کہاں سنبھالیں آخر سے کہ خدا کے لیے اس کو کھولو میرا تو پیٹ پھٹ رہا ہے تو نے کہا آپ نماز پر نکلے جایا کرتے ہیں مقام کرنا پڑا کرتے ہیں تو آپ کبھی حاضر کے لیے بھی کہیں چلے جائیں نہیں اس سے لے بھی جا سکتے آپ سے پیسے بات صاحب نے آ گئی عرضی کر دی تھی کہ نفس ہے اس کو مشکل سے جبر سے ہمارے سالے کادی بنانے کے لیے گزاریں گے پھر اس وہ چیز کی عادت بن جائے گی ایک گزرے گذر گزرے فقیہ ولیس برکت مطلب ہے ان میں ایک دن مسجد میں گا کے کہ سارے امال ریا کی برکت سے چل رہے ہیں وہ وقت والوں نے کہی ریا کے لیے سارے امال چل رہے ہیں یہ کیا بات ہے ان نے کہا پہلے آدمی ریا کے لیے کرتا ہے پھر عادت کے لیے کرتا ہے پھر جب عادت میں خلاص کرتا ہوں زیادہ تر عبادت بن جاتی ہے لہذا کوئی آدمی کا ریا کاری کے ذکر ریاکاری سے جو امال کر رہا ہے اس کو بھی عمر سے نہیں روکنا اس کی ریاکاری کو درست کرنا چاہیے عمل سے نہیں روکنا چاہیے کہ کوئی آدمی امر سے چھوڑ رہا ہو کہ میں ریاکار نظر آتا ہوں کہ یہ بھی ایک ریاکاری شیطان کے ایک جال ہے کہ امر سے تو روک دیا تو تو پہلے اپنے آپ پر جبر کر کے اب نقف آدھی تو بنا جب آدی بن جائے گا تو کسی وقت اللہ تبارک طلحہ خلاس بھی فرما دے گا جو اخلاص رسیب ہوا تو وہ عادت جو بار بار کرنے سے اس کی بن گئی تھی اللہ تبارک و اس کو عبادت بنا دے گی اور جو و اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کا عادی بنا کر اور اخلاص کی ضلع رسیب فرما کر قبول فرما لیا آپ دنیا کی زندگی مزے کی آخر کی مزے کی یہ تھوڑا سا صاحب اکرام کی زندگی کے نقشہ میں نے پیش کیا ایسے نہ عطا کی اللہ تبارک سعل نے وہ واضح فرمائے گا ماں جاگہ پھر دین حرج اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دین ہمیں تخلیق میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں دیا ہوا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا اور آخر کو بنانے کے لئے دیا ہے دنیا اور راخر کی راحتوں کو رحمتوں کو عطا کرنے کے لیے دنیا اور آخر کی تکالف کو اور رحمتوں سے بچانے کے لئے دیا ہوا ہے مجرسے کہ ہم اپنی کوشش کر کے اپنے آپ کو اپنے اہل و ویال کو اس تربیت پر نام دیں ہمارے ایک آدمی کی ذمہ داریوں میں سے عام ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اور اپنے ایلو آر کی اپنے گرد و پیش کے لوگوں کی جہاں تک اس کا بس کو پہنچتا ہے ان کی تربیت کر گئے اور ان کو پھر کو فجور سے ہٹا کر ہمارے سالیہ کادی بنائے اللہ تبارک العلام کی توفیق عطا تھا